اللهم لك الحمد كما انت اهل فصلي على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهل اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن باهله فانك اهل التقوى واهل المغفره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یادین آمن آمین بلّہ وقالنبیُصّ اللّہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب اللہ و اب غذ اللّ اللّہ لله آل اللّ اللّ اللّہ و من علی اللہ صدق اللّہ عظیم وصدق رسوله رسولنبی الکریم لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک بار محبت سے دروشی پڑھ لیجیے مولانا محمد فلابدینا محمد فل آرین وصل سید مولانا محمد, في علی سیدنا و مولانا محمد في الأعلى الى يوم الدین سیدنا محمد فی کل وقت بھائی آپ ناراض تو نہیں ہیں آگے آگے بیٹھ رہے ہیں ساتھ, ساتھ جڑ کے بیٹھے ساتھ ہو جائیں وہ آپ بھی آگے تشریح لے ہیں ایسے اکیلے اکیلے اکیل بیٹھے اچھا نہیں لگ رہا وہ پیچھے والے بھائی اللہ تعالیٰ خیر و برقرات فرمائے اس آجز نے آپ حضرات کے سامنے اللہ جل جلالہ امہ نوالہ کی مبارک کتاب اور آن الشان سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں جن کا مفہوم بڑا ہی دلچسپ ہے اللہ تبارک وطالعہ فرما رہے ہیں یا ایو الذین آمنو اور پھر آگے فرما رہے ہیں آمنو باللہ اگر اردو میں اس کو کہیں تو یوں کہا جائے گا اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ بڑا دلچسپ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایمان والوں کہہ کے خطاب فرما رہے ہیں اور پھر ایمان کا تقاضا بھی فرما رہے ہیں یہ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا سرٹیفکیٹ بھی دیا اور ایمان کا مطالبہ بھی کیا اللہ کی زبان سے اللہ کی طرف سے اگر کسی کو اے ایمان والو کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں یہیں سے ہمارے حضرات نے صحابہ رضوان اللّہ علیہ مجمعین کا جو مقام بیان کیا ہے کہ اللہ جگہ جگہ قرآن مجید میں جب ان کے بارے میں ایمان کا ان کے ان کی بلندی کا ان کی عظمت کا ان کی رفعت کا جو اظہار فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں یہ ساری چیز پائی جاتی ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے بالکل یہی معاملہ کہ جب اللہ ایمان والوں کہہ کے خطاب فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے مخاطب ہیں جن کو بلائے جن کو پکارا جا رہا ہے جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ صاحب ایمان ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ تقاضا فرما رہے ہیں آمین باللہ مطلب کیا ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایمان کی حالتیں ہیں ایمان کے مراتب ہیں ایمان کے دراجات ہیں یہ جو پہلی دفعہ اللہ نے ایمان والوں کہہ کے خطاب فرمایا ہے یہ تھوڑی حالت کا بیان ہے یہ تھوڑے مرتبے کا بیان ہے ایمان ہے یہ تھوڑے درجے کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم جو تھوڑی درجے کے ایمان پر ہو تم جو کمزور ایمان پر ہو یا تم جو ناقص ایمان پر ہو تم محنت کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو تم محنت کرو اور اپنے ایمان کو کامل کرو تم محنت کرو اور اپنے ایمان کو اونچا کرو تم محنت کرو اور اپنے ایمان کے دراجات کو ایمان کے بلند تر درجے پر پہنچ جاؤ آمین و یہ جیسے قرآن مجید میں آیا نا ففر را اللہ ففر را اللہ, اللہ اللہ کی طرف دوڑو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف انسان مستقل جیسے ہی صاحب ایمان ہوا اس کے اور اللہ کے درمیان فاصلوں کو کم ہونا اس کے اور اللہ کے درمیان فاصلے کم ہونا شروع ہو گئے یہ عبادات کرتا رہا یہ محنت کرتا رہا یہ اتباع سنت کرتا رہا یہ نوافل کی کثرت کرتا رہا یہ ذکر اذکار کرتا رہا یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ساری چیزوں میں اپنے آپ کو کھپاتا رہا جوں جوں یہ ان چیزوں کو میں کھپاتا رہا اس کے ایمان کا درجہ ایمان کی حالت بلند ہوتی چلی گئی تھوڑے درجے کے ایمان پر تھا کچھ عرصہ محنت کی اس کا ایمان بڑھ گیا جیسے فضائل اعمال میں ایک حدیث شریف شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ دو دو صحابی ایک ساتھ ایمان لائے اکٹھے مسلمان ہوئے ایک ذرا جوشیلے تھے وہ کسی جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے کچھ عرصے کے بعد تبعی موت وفات پا گئے اب کسی صحابی نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو بعد میں طبی موت وفات جن کی ہوئی یہ جنت میں پہلے داخل کر دیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے کہ شہید کا رتبہ تو زیادہ اونچا ہے جو پہلے شہید جو شہید ہوئے ہیں شہید کا مقام اونچا ہے ان کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا اور جو خواب میں نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ جو بعد میں طبی موت فوت ہوئے ہیں وہ پہلے جنت میں داخل کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں اس کی کتنی کتنی نمازیں کتنے کتنے سجدے کتنے کتنے رکوع اور کتنے کتنی اس کی قر... تلاوت اس کا کتنا اس سے زیادہ ہے تو چونکہ اس کی نمازیں زیادہ اس کے سجدے زیادہ اس کے رکو زیادہ اس کی عبادات زیادہ اس لیے اس کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا تو یہ جو روزمرہ کی نماز ہے یہ ایمان کو بڑھاتی ہے یہ یہاں اس ایمان کی طرف اشارہ ہے امین باللہ کہ اپنے ایمان کو بڑھاؤ ناقص ہے کامل کرو کمزور ہے مضبوط کرو پس درجہ کا ہے بلند درجہ کا کرو ایمان کو بڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے امین باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں بہت ہی بہترین انداز میں چار الفاظ میں سمو دیا چار الفاظ میں ایمان کو کامل کرنے کا نسخہ بتا دیا اشاد فرمایا من احب اللہ و ابغض اللّہ و اطلّہ و فقد فقدستکمل ایمان جس نے محبت کی اللہ کے لیے جس نے نفرت کی اللہ کے لیے جس نے خرچ کیا دیا کسی کو اللہ کے لیے اور نہ خرچ کیا منع کیا روک دیا نہ دیا اللہ کے لیے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے اس کے لیے ایمان کے کامل ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا فقط استکمل ایمان اس کا ایمان مکمل ہو گیا اور بڑے بہترین الفاظ ہیں استکمال کے لفظ سے پہلے فقد فقد فا بھی ہے اور قد بھی ہے علماء اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی تاکید فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا ایمان تو کامل ہو گیا فقدستکمل ایمان چار چیزیں محبت نفرت خرچ کرنا نہ خرچ کرنا ان چار چیزوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں میں ایمان کو کامل کرنے کا ان چار الفاظ کے ساتھ نسخہ دے دیا محبت اللہ کے لیے کرو نفرت اللہ کے لیے کرو خرچ اللہ کے لیے کرو نہ خرچ اللہ کے لیے کرو ایمان اگر یہ اگر ایمان کو کامل کرنا ہے تو یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے ایمان کو کامل کرنے کے تق... کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کی جائیں اب یہ جو محبت ہے من احب اللہ اللہ کے لیے ہو محبت کی وجوہات کئی بن سکتی ہیں دولت بھی محبت کی وجہ بن سکتی ہے عزت بھی محبت کی وجہ بن سکتی ہے شہرت بھی محبت کی وجہ بن سکتی ہے عہدہ بھی محبت کی وجہ بن, ہے کی وجہ بن سکتا ہے حسن و جمال بھی محبت کی وجہ بن سکتا ہے فضل و کمال بھی محبت کی وجہ بن سکتا ہے احسان و نوال بھی محبت کی وجہ بن سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ نہ تو تمہاری محبت دولت کی وجہ سے ہو نہ عزت کی وجہ سے ہو نہ شہرت کی وجہ سے ہو نہ بینک بیلنس کی وجہ سے ہو نہ عہدے کی وجہ سے ہو نہ حسن و جمال کی وجہ سے ہو نہ فضل و کمال کی وجہ سے ہو نہ احسان و نوال کی وجہ سے ہو اگر محبت ہو تو اللہ کی وجہ سے ہو من احب للہ اللہ کے لیے محبت ہو اور یہ جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے کسی نے بڑے خوبصورت جملہ لکھا کہ وہ محبت جو نفس کے لیے محبت ہے جو نفس کے تقاضے کی وجہ سے محبت ہے وہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے اور جو اللہ کے لیے محبت ہے وہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے منعب للہ اللہ کے لیے محبت ہو اور یہ جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے اس کی نشانیوں میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ قربا اس میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے قربانی کا جذبہ ہے اگر اللہ کے لیے محبت ہے چنانچہ غزوہ احد میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے میں میں نے آواز سنی پانی تو میں جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑا ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ وہ دیکھا کہ وہ زخمی ہیں اور پانی ان کو چاہیے پانی کی طلب کر رہے ہیں پانی مانگ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے پانی کا مشکیزہ ان کے ہونٹوں سے لگایا ابھی انہوں نے پانی پیا نہیں تھا کہ قریب سے ایک اور صحابی کی آواز آ پانی تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ مجھے چھوڑ دو ان کو پلاؤ میں ان کی طرف گیا دوسرے صحابی کی طرف گیا ان کے منہ سے بھی میں نے مشکیزہ لگایا نہیں تھا تیسری آواز آ گئی پانی تو یہ جو دوسرے صحابی ہیں یہ مجھے فرمانے لگے بھئی مجھے چھوڑ دو ان کو پلا دو میں تیسرے کی طرف دوڑا جب ان کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے واپس پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکے تھے واپس پلٹ کے پہلے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکے تھے خود اپنی ضرورت کے باوجود پانی نہیں پیا اپنے مسلمان بھائی پر اپنی ضرورت کو مقدم اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھا یہ ہے اللہ کے لیے محبت من احب اللہ اللہ کے لیے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا اظہار کر دے بتا دے اپنے مسلمان بھائی کو بتا دے کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں آقا علیہ صلاحت وسلام کی سیرت سے تو ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ اسے جبل احض سے احد پہاڑ سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ یہ احد پہاڑ ہے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں یہ ہم سے محبت رکھتا ہے من احب اللہ اور فرمایا و اب اللہ نفرت کرے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے اپنے نفس کے لیے نہ ہو اپنی ذات کے لیے نہ ہو کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنے کے لیے کسی سے لڑائی نہ کرے اس کا لڑنا اس کی دشمنی کرنا اس کا کسی کے خلاف بغض رکھنا عداوت رکھنا یہ اللہ کے لیے ہو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں دشمن سامنے ہے بڑے کانٹے کا مقابلہ ہے اس دشمن کا نام بھی اصحاب سیر نے ذکر کیا ہے طلحہ نام اس کا اس کا ذکر ہوا ہے دشمن بڑا طاقتور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور دونوں تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی حملہ بھی بڑا سخت ہے اس کا جوابی حملہ بھی بڑا سخت ہے دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے درپے ہیں دونوں چاہتے ہیں کہ میں اس کا کلا کامہ کر دوں اس کی غزن اتار دوں دونوں کوشش کر رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دا چل گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو گرایا ان کے سینے پہ سوار اس کے سینے پہ سوار ہوئے سینے پہ سوار ہو کے اپنا خنجر نکالا اور اس کی گردن کاٹنے لگے تھے کہ وہ منہ پہ تھوک دیتا ہے وہ منہ پہ تھوک دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہیں سے اٹھ کے اس کو چھوڑ کے پیچھے اٹ جاتے ہیں ایک دیکھنے والا حیران ہے دیکھ رہا ہے کہ اے علی یہ آپ نے کیا کیا اتنا جابر دشمن تھا اتنا سخت دشمن تھا اور اتنی مشکل سے قابو آیا تھا وہ آپ کو مارنا چاہتا تھا آپ اس کو مارنا چاہتے تھے آپ نے اس کو پچھاڑ دیا قریب تھا کہ آپ اس کو گرا دیتے اس کو مار دیتے اس کو قتل کر دیتے اس کی گردن اتار دیتے آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو فرمایا کہ میں اس کے ساتھ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا میں اللہ کے لیے اس کو مارنا چاہتا تھا میری اس کی ذاتی دشمنی نہیں تھی میں تو اللہ کے لیے اس کے ساتھ لڑ رہا تھا جب میں اس پر غالب آیا اس کو مارنے لگا تو اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا میرے نفس کا غصہ اس میں شامل ہو گیا میری لڑائی اللہ کے لیے تھی اپنے نفس کے لیے نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا میں نے اس کو چھوڑ دیا و اب غزل اللہ کسی سے لڑے تو اللہ کے لیے لڑے غالباً صحابہ میں سے کوئی صحابی مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا آپ کو شاید یاد ہو آ, ان کے والد صاحب جب بعد میں مسلمان ہوئے تو ان کو کہا کہ غذبۂ بدر میں بدر کے جنگ کے موقع پہ کئی بار تم میرے سامنے آئے ہو جی عبد الرحمن بن آف ابو بکر عبد الرحمن بن ابو بکر کئی دفعہ میرے سامنے آئے تو لیکن میں چھوڑ گیا نظر انداز کر دیا تو فرمانے لگے فرمانے لگے کہ اگر آپ ایک دفعہ بھی میرے سامنے آ جاتے تو میں نہ چھوڑتا غالباً حضرت ابو صدیق اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک دفعہ بھی میرے سامنے آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا یہ ہے وہ اب غزل اللہ اللہ کے لیے لڑائی جگر گوشہ بھی اپنا بیٹا بھی اپنا لخت جگر بھی اپنا خون بھی اللہ کے لیے لڑائی میں اس کا کوئی امتیاز نہیں ہے اب غزل اللہ اور پھر تیسری خصوصیت ہے وہ آط اللہ کسی کو عطا کرے تو اللہ کے لیے کرے اس میں بھی صحابیہ رسول سیدنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی میں ایک دفعہ ہماری غالباً پی ایچ ڈی کی کلاس تھی ہمارے استاد صاحب گفتگو فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم ہر بات میں صحابہ کی مثال دیتے ہو تم ہر بات میں صحابہ کی مثال دیتے ہو تو فرمانے لگے میں نے ان کو کہا بھائی ہمارے پاس اس کے سوا ہے کیا ہمارے پاس تو ان کے سوا ہے ہی نہیں یہ معیار حق ہیں اگر ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے بہتر بنانا ہے تو ہمیں اس کے لیے جو معیار چاہیے وہ صحابہ ہیں تو صحابہ معیار ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اپنی حاجت پیش کی اپنی کو ضرورت پیش کی کوئی مالی معاونت طلب کی آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ یہ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے دروازہ کھٹ کٹانے لگے دروازہ کھٹ کٹایا نہیں تھا ابھی ہاتھ یہاں تک پہنچائی تھا کہ اندر سے آواز آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو تم فرما رہے تھے کہ اللہ کی بندی تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی تیل زیادہ خرچ ہو گیا تجھے چاہیے تھا کہ چراغ میں بتی کو باریک کر کے ڈالتی تاکہ تیل کم خرچ لگ ہوتا ابھی جو دروازہ کھٹکھٹانے لگا تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک بندہ تیل کے تھوڑے سے تیل کے بارے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اس طرح کی بات کر رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا دل میں یہ خیال آ گیا تو لیکن پھر سوچا کہ مجھے تو حضور علیہ السلّۃ وسلام نے بھیجا ہے کسی بجہ سے ہی بھیجا ہوگا دروازہ کھٹکھٹا دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے واپس آئے تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی یہ لے لے جاؤ ابھی حق بکر رہ گیا بڑا پریشان حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے دروازے کے اس پار تو میں ہو اور بات دیکھ رہا ہوں اور اس پار اور بات نظر آ رہی ہے تو پوچھ لیا اے عثمان جب میں دروازہ کھٹکٹانے لگا تھا تو میں نے یہ یہ بات سنی تھی آپ اپنی اہلیہ کو تنبیہ فرما رہے تھے کہ چراغ میں تو نے بتی موٹی ڈال دی تیل زیادہ خرچ ہو گیا تو اتنا یہ معاملہ اور مجھے آپ نے اتنا دے دیا کہ میری نسلوں کے لیے کافی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی وہ اپنی ذات پر خرچ ہے یہ اللہ کے نام پر خرچ ہے خرج کرے تو اللہ کے لیے خرچ کرے اور چوتھی چیز ہے من اللہ اگر خرچ نہ کرے تو اللہ کے لیے نہ کرے بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں خرچ کرنا ضروری ہے اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں خرچ نہ کرنا ضروری ہے پران مجید میں دو دو طرح کے اخراجات کو خرچوں کو منع کیا گیا ہے ایک کام جائز ہو شریعت کے مطابق ہو درست ہو لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا اس کو بھی منع کیا گیا ہے اس کو اسراف کہتے ہیں بلکہ فوقہ نے یہ وضو میں تین اعضاء کو تین تین دفعہ دھونے کا ذکر ہے کہ آزا کو تین تین دفعہ دھویا جائے فوقا نے لکھا ہے کہ اگر وہ کسی وضو کو چار دفعہ دھو لیا جائے تو یہ بھی اسراف ہے یہ بھی اسراف ہے تو جائز کام ہو مبہ کام ہو درست کام ہو شریعت کے مطابق کام ہو لیکن اس میں ضرورت سے زائد خرچ کر دینا یہ اسراف ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے اور کام ہی جائز نہ ہو شریعت کے مطابق ہی نہ ہو جس جو, جو, جو طریقہ جو ترتیب شریعت سے ثابت ہی نہ ہو ہم وہ مناتے پھر رہے ہوں جو فنکشن شریعت میں موجود ہی نہ ہو ہم اس فنکشن میں خرچ کر رہے ہوں منگنی کا فنکشن شریعت میں کہاں ہے تو اس قسم کی چیزیں تو اسی طرح اور بھی کئی ایسے چیزیں ہیں جو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں جن کی دین میں کوئی اصل نہیں ایسی چیزوں میں خرچ کرنا اس کو قرآن مجید میں تبذیر کہا گیا ہے تبذیر اور تبذیر کے بارے میں بڑے سخت الفاظ اللہ نے فرمایا ان المبدرینہ کان و اخوان الشیاطین جو تبذیر کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں شیطان کے بھائی کہا گیا جس چیز کی شریعت میں اصل ہی نہیں ہے اس چیز میں خرچ کرنا یہ گویا کہ یوں ہے کہ جیسے یہ شیطان کا بھائی ہے تو یہاں نہ خرچ کرنا ضروری ہے ومن عل اللہ اسی طرح آج کل ہمارے ہاں یہ شادی بیاہوں پہ یہ نیوتا پنجابی میں نیوندرا کہتے ہیں یہ نیوندرے کی رسم موجود ہے نیوتا اب ہمارے ہاں ہمارے چنیوٹ میں جو جو مخصوص قسم کا ایک طبقہ ہے ان کے ہاں تو اتنی سختی ہے کہ وہ باقاعدہ بئی کھاتا رکھتے ہیں اور وہ ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ ان کی فلاں کی شادی میں میں اتنے پیسے دے کے آیا تھا اب وہ میری شادی میں ہماری کسی شادی میں آئے ہیں تو انہوں نے اگر میں نے ان کو پانچ سو دیے تھے اب یہ ہزار کیوں نہیں دے کے گیا اور اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو وہ کھاتا لے کے اس کے گھر شادی کے بعد پہنچ جاتے ہیں کہ تمہاری طرف اتنے بنتے ہیں نکالو پیسے نکلواتے ہیں فقہ نے اس کو سود لکھا ہے اب یہاں نام نہ خرچ کرنا ضروری ہے ومنا عل اللہ ایک باپ اچھا کھاتا پیتا ہو اس کے پاس مال و دولت بہت ہو اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ اگر اس کو میں پیسے اس کے حوالے کر دوں گا تو یہ غلط خرچ کر دے گا یہ صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرے گا یہ گناہ کی جگہ پہ خرچ کرے گا یا اسراف کرے گا یا تبذیر کرے گا تو اس ایسے باپ کو اپنے اس بیٹے سے پیسے روک لینا ضروری ہے اس کو نہ دے تاکہ وہ غلط خرچ نہ کرے یہ ہے ومنا علی اللہ تو محبت اللہ کے لیے ہو نفرت اللہ کے لیے ہو خرچہ اللہ کے لیے کرے خرچے سے اپنے آپ کو روکے تو اللہ کے لیے روکے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا جو یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کر لے اس بندے کا ایمان کامل ہو گیا تو یہ چار صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایمان کو کامل کرنے کے لیے یہ جو اللہ نے فرمایا یا یوہ الدینہ آمن یا یُہ اللہدینہ آمن آمن و یہ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو کامل کر لیں اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں یہ جو ہم بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے ہم ایمان کی بلندی تک پہنچیں تو ایمان کو کامل کرنے کے لیے یہ خانقاہوں میں محنت ہو رہی ہے دل پہ محنت ہو رہی ہے